لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنت کون لا الہ اس ویب سیٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندرہواں حلف شناط فرمائیں کما سل سعید کبا صلی تالا ابراہیم والا علی ابراہیم فلاد مین ان کا مجید أما بعد فقد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ دروس تفسیر کے ذمن میں صورت فاتحہ کے فضائلورت فات کے خصائص سورت فاتحہ کے بارے میں سے معصور اقوال علماء الحمدللہ اپنی طالب کی حیثیت کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں اب کا درس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ شبہات جو ہیں ان کا رد جیسا کہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ شبہات جو ہیں وہ بھی یعنی ان کے بھی تھے وہ کے بھی کیونکہ باطن کے پاس جب کسی بات کو دلائل سے رد کرنے کی قوت نہ ہو تو وہ پھر توہمات کے ذریعے تخیلات کے ذریعے فرضی تصورات اور اس کے بعد شبہات پیدا کرنے کی کوشش کروں جوں دور تبدیل ہوتا گیا شبہات کا انداز بھی تبدیل ہوتا گیا لیکن اللہ کا قرآن ایک ایسی سچائی ہے ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسی جامع مانے کامل مکمل کتاب اور دستور حیات ہے کہ انسان اگر قلب سلیم سے عقل سلیم سے تفکر کرے تدبر کرے تو اس کو یہ بات ماننی ہی ہوگی کہ اللہ تعالام اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار نے یہ قرآن سنا ہے نا جی ولید عبد المغیرہ جیسے آدمی نے اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور اس نے جا کے باقاعدہ قرض سے کہا کہ یہ انسان کا قلم نہیں یہ شعر و شاعری نہیں یہ کہانا نہیں ہے یہ کوئی شہر یا ساہرانہ کلام نہیں ہے یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کے اثرات ہیں جس کے اندر ایک تراوت ہے جس کے اندر ایک حلاوت ہے اور جس کی بلندیوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی کاپروں کو بھی یہ تراف کرنا پڑے گا اسی طرح اس دور میں ایک رواج تھا کہ بڑے بڑے دبا بڑے بڑے شعرا جو ہیں اپنا کلام لکھتے تھے نثر میں بھی اور شعر شاعری اور اللہ کے کعبے پر آ کے دروازے کے سامنے وہ اپنا کلام جو ہے وہ عقاعدہ فریم کر کے لٹکا دیتے یہ معنی ہے کہ پورے دنیا کے شعرا کو ایک چیلنج ہوتا تھا جو کہ کابت اللہ میں تو ہر دور میں ہر طرف سے لوگ آتے رہے تو جب دوسرے شورہ آتے اس کلام کو پڑھتے تو پھر اس کلام کا جواب لکھتے تو کسی نے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت سب سے چھوٹی صورت سورت الکوثر جو ہے لکھ کے لٹکا ان کو سمند نرمپی کا ونہر ان نشان کا حل تر صرف تین جملے ہیں جس تو اب جو بھی شاعر آئے اس کو دیکھے جو بھی ادیب آئے غور کرے جو بھی ادیب آئے غور کرے آخر مجبور ہو کہ ان کے جو اس دور کے سب سے بڑے شاعر تھے اس نے اسی لکھے ہوئے کے نیچے لکھ دیا کہ لیسہ نہیں کلام البشر یہ انسان کا کلام ہی نہیں تو ہم کیا مقابلہ کریں مقابلہ تو بندوں کے کلام کا ہو سکتا ہے نا اللہ کے کلام کا کون مقابلہ یعنی اگر کسی دور میں اسی طرح آج دیکھ لیں یہودیت میں عیسائیت میں ہندو مت میں بدھ مت میں ہر مذہب میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور باقاعدہ ان نے کتابوں میں لکھا باقاعدہ اپنے تعلیفات میں لکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں ارض کر رہا تھا کہ اب چونکہ جب اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ ہو سکے تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس لیے بات سمجھیں کہ اب ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ شبہات ڈالا تو ان شبہات میں سے میں نے ارض کیا تھا کہ ایک شبہ انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر ہیں کہتے ہیں کہ بھی یہ کلام اگر اللہ کا قرآن ہے تو اب جب اللہ نے ہی بتلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پڑھا اللہ علیہ السلام سلامت جبریل علیہ السلام نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کیا اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں یا کسی اور کو خدا مان رہے ہیں اور اگر اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں دیکھو اپنے آپ کو فرما رہے ہیں جو بڑا مہربان ہے جو نہایت محمد یہ تو اپنی تعریف ہوگی اس لیے ایک شبہہ یہ کیا گیا جس کا میں نے ارض کر دیا تھا کہ دو جواب ہیں ایک جواب یہ ہے کہ کلام بدیر میں کبھی تو کلام متکلم کی اپنی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی کلام جو ہے وہ متکلم کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے مضمون متکل کا ہوتا ہے اس کی جیسے میں نے مثال عرض کی کہ اللہ نے آدم علیہ اسلام کو دعا سکھلا دی کہ اب اس طرح دعا کرو دنیا میں بھی ایک مثال بتلا دی کہ کبھی کسی آفیسر کے پاس کام ہوتا ہے اور وہ آفیسر اگر مہربان ہو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی درخواست جو لکھی ہے نا یہ ٹھیک نہیں لکھی چلو قابلو میں لکھوا دیتا ہوں تمہیں پھر صاف کر کے لے آؤ تو وہ عرضی کا مضمون بھی خود بتا دیتے ہیں کہ جب مہربانی جو کرنی ہے جب قبول کرنا ہے تو مضمون بھی خود بتا دو تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو یہ مضمون سکھلا رہے ہیں تو اب کوئی اتنا نہیں اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح پڑھو اس طرح کہو دوسرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بھائی جو اتری ہے تو اس میں کیا حکم تھا اطورا پڑھو تو اب وہی ایک ہر جگہ لگے گا کہ اترا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمالی ختم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا گیا یہ فوٹو تو جب اقرا کتابیں آ گیا تو شبہ جو ہے وہ ختم اچھا اسی طرح جی اب ان کا دوسرا شب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی لفظ کا تکرار جو ہے وہ بلاغت کے خلاف ہوتا ہے یعنی ایک جملے کو آپ اگر کہیں بار بار سیکھیں تو وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف شمار ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اس کو پھر تو نہ کریں استعمال تو جب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے زیادہ فصیح کلام کسی کا ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بسم اللہ میں بھی الرحمان الرحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی الرحمان ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفات ہیں یہ تکرار ہو گیا کہ بسم اللہ میں بھی وہی صفات اور پھر الحمد رب العالمین یعنی صورت فاتحہ میں بھی وہی تکرار آ گیا وہی صفتیں آ گئیں الرحمن الرحیم کی تو تکرار ان دو صفات کا تسمیہ میں بھی اور فاتحہ میں بھی یہ تو بلاغت و فساد کے قواعد کے خلاف ہے اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں دو بات <تصفح> تو اس کا جواب سنیں <تصفح> علما نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر تکرار والا لفظ ایک ہی مقصد کے ساتھ وہ لفظ مقرر لایا جائے پھر تو وہ تکرار بلاغت کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہر جگہ بات الگ ہے مضمون الگ ہے کام الگ ہے پھر تکرار کیسے نوز بلّہ تکرار سمجھا ہی نہیں جاتا اب جیسے دیکھیں قرآن کہتے <بِبَان> اب دیکھیں اکیس دفعہ کم از کم آیت مبارک آئی ہے لیکن یہ تکرار اس لیے نہیں کیونکہ ہر نعمت کے بعد نعمت الگ ہے اس کے بعد آئے ہر نعمت کے بعد آیا ہے اللہ پاک نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی کہ میں نے یہ نعمت دی یہ نعمت یہ نعمت دی اور اس کے بعد فرمایا ربی کما ربی کماتی بان لو کز میں ربنا یعنی کون کون سی میری نعمتوں کو جٹ لاؤ گے جب اس سے پہلے نعمت الگ ہے تو پھر یہ تکرار نہیں ہے تکرار تو تب ہوتا کہ نہیں بس ایک ہوتی اور وہی جملہ بار بار تو رہا جاتا تو جب نیمتے بہت ہوں، اسی طرح کلام عرب میں دیکھیں کہ بہت بڑے شاعر جو گزرے ہیں زبان جاہلیت میں وہ کہتا ہے وَقَم من نعمت تم نا الیا کم،, کم کم کم وہ کہتے ہیں تم نے مجھ پہ کتنی احسان کیے ہیں تمہارے کون کون سے احسان گنو کتنی نعمتیں کتنی نعمتیں کتنی نعمتیں تم نے مجھ پہ کی ہیں والا کو کم کم کم بار بار کہہ رہا ہے لیکن اس کو تکرار نہیں سمجھا جاتا اس کو حسن سمجھا جاتا ہے اس کو کلام کی فساحت و بلاگت سمجھی جاتی ہے وہ کہتا ہے میں گن نہیں سکتا تیری کون کون سی نعمتوں کا میں شکر کروں کتنی نعمتیں ہیں تیری کم کم و کم تو اب ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ بار بعض نعمتیں مختلف کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو تکرار ہی شمار ہوگا تکرار قرآن میں تب ہوتا ہے جب ایک بعد میں دو لفظوں کا تکرار اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو یہاں رحمان الرحیم ہے طلب فیحو کے لیے یا اللہ تیرے نام سے شروع کرا ہوں مہربانی فرما کے اپنا فیض فرما اپنی رحمتیں نازل فرما اور جب صورت فاتحہ میں یہ لفظات الرحیم تو وہاں اس مقصد کے لیے نہیں یہاں طلب فیوز ہے وہاں دلیل ربوبیت ہے دلیل ہے کہ ہمارا اللہ محمود ہے تمام حمد کے لائق ہے رب العالمین ہے کیوں کیا دلیل الرحمن الرحیم چونکہ نہایت میں ارفان ہے بڑا میں اربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے چونکہ رب العالمین اس کے محمود ہونے پر اللہ نے پہلے الحمدللہ تمام محمد اللہ کے لیے صفت اس کی دلیل میں آ رہی ہیں تو بسم اللہ میں ان کا مقصد الگ ہے صورت فاتحہ میں ان کا مقصد الگ ہے تو اب تکرار کیسے ہوا قرآن میں اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ تکرار تو تب ہوگی جب بات دیکھو جب مضمون الگ ہوگا بات الگ ہوگی اس میں اگر وہ لفظ استعمال ہو تو وہ کبھی تکرار نہیں ہوتا تو اس لیے علما نے فرمایا کہ یہ تمہارا شبہ غلط ہے کہ یہ تکرار ہے کوئی تکرار نہیں یہ تو کلام میں ہے بلاغت کی انتہا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک صفت میں لگاؤ تو بدا بن جاتی ہے دیکھو اب دیکھیں اب کسی بندے کو کہتے ہیں المی کسی کو کہ تم امی ہو کیا مانا یعنی انپڑھ ہو کیا کسی آدمی کو کہو گے تو وہ آب, آپ الحمدللہ للہ لوگ ابھی جانتے ہیں کسی کو آپ کہیں گے نا یار تم تو امی ہو کیا مانا ان پڑھ امی مانا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جب وہ آدمی تو ان پڑھ ہوتا ہے نا پڑھا ہوا تو نہیں ہوتا ہے نا یار تم تو امی ہو اچھا تو اب دیکھیں حالانکہ یہ کسی کو کہنا کہ امی ہو ان پڑھ ہو تو یہ تو شکایت ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا البی الج نکتو بنتا اللہ نے فرمایا میرا بدری محمد مصطفیٰ نبی المی تو اب حالانکہ وہ امی والی صفت لگائی جا رہی ہے لیکن کسی دوسرے کو کہو تو زم ہے جب وہ میرے مدنی کے ساتھ لگے تو مدہ بن جاتی ہے کہ وہ نبی یہ امی جو کسی سے نہیں پڑھا لیکن ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے آ گیا تو اب وہی چیز تعریف بن گئی یعنی وہ چیز جو دوسرے کے لیے مذمت بن رہی تھی میرے مدنی کے ساتھ لگی تو تعریف بن گئی لفظ ایک ہی ہے اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستا کر دیا کہ تم نے تو کانٹو کو بھی ہاتھ لگائے محمد اب استعد وہ بھی بات بن گئے کہ تمہارا کمال یہ ہے کہ وہ لفظ جو ساری دنیا کے ساتھ لگایا جائے اور وہ زب بنتا ہے شکایت بنتا ہے توہین بنتا ہے لیکن میرے نبی کے ساتھ لگے تو مداء تعریف بن جاتی ہے اچھا اس کی مثال میں آپ کو ہندوستان میں بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں تو بتاؤ مشال سمجھانے کے لیے میں ان کی کلام آپ کو بتاؤں ایک دن اتفاق ہوا یہ میرے خیال میں جگر مراد آبادی کی بات ہے تو ہو سکتا ہے میں نام بھول رہا ہوں لیکن میرا خیال یہی ہے <خف> <خف> <خف> <خف> وہ اتفاق سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے شاید تو تو ہوتا ہے نا تو کوئی ایک عورت جو ہے وہ اپنا بالاخانے میں یعنی دوسری منزل کی وہ ٹیرس یا جو سہن ہوتا ہے اس میں کھڑی تھی تو جگر گزرے تو ان کی جگر تھا یا کوئی اور تھا بھارت کوئی تھا بھارت تو بار صورت یہ ہے کہ جب وہ دیکھا انہوں نے تو وہ لمبے قد کی عورت تھی اچھا ایک قد لمبا ہو دوسرا عورت کھڑی بھی دوسری منزل پہ ہو تو شاعر کا دماغ تھا تو اچھا وہ تھی بھی گندی جگہ جہاں سے گزر رہے تھے تو بار اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ بھی ایک عورت ہے اور لمبے کب کی ہے اور اوپر کھڑی ہے تو جو سے نظر پڑی نا تو کہتے ہیں فوراً کے طولے شب فرقت سے بھی دو ہاتھ بڑی ہے طولے شب فرقت سے کیوں جدائی کی رات بڑی ہوتی ہے نا وصل کی رات مختصر ہوتی ہے نا ملنے کی رات گزر جائے گی پتا نہیں لگے گا پندرہ منٹ گزرے ہیں رات گزری لیکن اگر جدائی کی رات ہو بیمار تو پوچھو نا کہ رات کتنے گزرتی ہے تندرست کو کیا پتا لگتا ہے یا نماز بھی جا رہی تھی بیمار تو ساری رات کرو بدلے گا وہ کہہ کے پتہ نہیں رات ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو تکلیف والی رات جو ہے بڑی لمبی ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو قد تھا لمبا اور پھر اوپر کھڑی ہو تو کہا کہ تلے شب فرخت سے بھی دو ہاتھ بڑی ہے یعنی یہ تو جدائی کی راز سے بھی دو ہاتھ آگے ہے اتنی بڑی ہے یعنی اتنی اونچی اتنی لمبی ہے تو کسی کا اتنا لمبا ہونا جو ہے وہ شکایت ہے اچھا وہ بھی تو اس بازار کی عورت تھی نا تو اس نے فوراً اوپر سے سلام کیا السلام علیکم آپ کیا فرما رہے ہیں تو دیکھا کہنے لگا کہ وہ زلف جو تیرے رخسار پہ آ پڑی اب تعریف ہو گئی قد کا اتنا لمبا ہونا جو ہے وہ تو مذمت تھا لیکن زلفوں کا بڑا ہونا جو ہے وہ تو حسن تھا تو اسی نے ایک ہی کلام کو مزمت سے نکال کے حسن میں بدل دیا کہ کسی کو کہا جائے یار تو, تو لمبو ہے تو یہ تو ہوا نا لیکن کسی کا جس بیوی بی کی زلفیں بڑی لمبی ہیں یہ تو تاریخ ہوئی تو اس لیے انہوں نے ایک چیز کو یعنی مذمت سے نکال کے مدا میں دیا ہے کہ اچھی بری بات کو اچھی بات میں دیا یہ ایک شاعرانہ فساحت و بلاغت ہوتی ہے اور قرآن تو وہ کلام ہے جہاں شاعر جواب دے گئے دنیا کے ادیب ایک بہت بڑے شاعر تھے جہریت میں مسلمان ہو جب مسلمان ہوئے تو ایک دن صاحبہ نے کہا بھی ہمیں کوئی اپنے شعر سناؤ تم تو اتنے بڑے شاعر تھے اس نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے ہم شعر کہنا نہیں چھوڑ دیا قرآن کے بعد یار کون سا شیئر ہے اس نے کہا اس میں تو ہماری ساری فساحتیں جو تھی میں ہمیں گم کر دیا ہے ہم اس کے آگے بول ہی نہیں سکتے اس لیے اس نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے بعد شیئر کہتے ہی شیئر کہنے کی ضرورت کون مقابلہ کرے کیا بات کرے جو قرآن میں تلمیحات ہیں اشارات ہیں عنایات ہیں جو اس میں سجا ہے جو اس میں جملوں کی سجاوٹ ہے جو اس کے اندر تراوٹ ہے جو اس کے اندر نظارہ ہے جو اس کے اندر حلاوت ہے وہ کہاں سے ہم لے یہ تو اللہ کا کلام ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ جب ہر جگہ ایک ہی لفظ ہے لیکن استعمال الگ الگ مقام پہ ہو رہا ہے تو اس کو کبھی تکرار نہیں کہا جائے گا بسم اللہ الرحمر طلباد ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں صرف خداوندی کا بیان ہے وہاں الگ چیز ہے یہاں الگ چیز ہے تو تکرار نہیں ہوگا تو یہ قرآن پر شبو کرنا جو ہے یہ بھی بات اچھا جی اسی طرح وہ ایک اور شبو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے رب للہ وہ کہتے ہیں کہ الفلام جو ہے اس کا استعمال یا جنس کے لیے ہوگا یا استغرات کے لیے ہوگا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ارے بلاب جو ہے نا چار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جنس کے لیے استغرات کے لیے عہد ذہنی کے لیے عہد خارجی کے لیے جنس کا بہرحال یہاں دو چیزوں میں ہوگا یا جنس یا استغرات یعنی جنس سے حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے یا یہ ہے کہ حمد کی تمام جزئیات اقسام انوا سب اللہ کے لیے کہ حمد و صنا کے لائق جو ہے صرف کسی کی ذات کہ وہی ذات محمود ہے تمام محمد اسی کے لیے ہیں اور ساری کا اسی کا حمد کر رہی ہے ساری کائنات اس کی تصویر کہہ رہی ہے من اللہ بلا چلاتا تصویر وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ ایک قرآن کا دعویٰ ہے اور پہلا پہلا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ رب للہ کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ جو رب ہے اللہ اب وہ کہتے ہیں کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر اسی قرآن میں نبی پا کی تعریف بھی موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشیر ہے وہ نظیر ہے وہ سراج منیر ہے اللہ خلق عظیم ہے تو جب وہاں ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں پھر کسی دوسرے کی تعریف کیسے ہو وہ کہتے ہیں انبیاء کی بھی تعریف ہے اللہ نے قرآن میں کتنے پیغمبروں بھی بیان کی تعریف یعنی گی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علیہ علیہ السلام حضرت عدیث علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کہیں ان کے صبر کی تعریف ہے کہیں ان کے صادق الوعد ہونے کی تعریف ہے کہیں ان کے مخلص ہونے کی تعریف ہے ان نے کہا ادھر آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام محمد اور تمام جتویات ہم اللہ کے لیے ہیں تو یہاں تو آپ غیر کی تعریف کر رہے ہیں نبی کی تعریف ہے اچھا انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے صحابہ کی تعریف ہے تابعین کی تعریف اچھا دنیا میں عمارتوں کی تعریف ہے یار بڑی خوبصورت عمارت آدمی کہتے ہیں، یار تاج محل دیکھو نا تاج محل تو تاج محل تو دیکھو جی کیسی عمارت کیسا ان کا کاریگر انہیں بنایا کیا ان کا اچھوتا خیال تھا کیا ان کا اچھوتا اچھو تخیل تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کو دریا کے کنارے پہ سجایا ہے اس طرح بنایا ہے کہ اگر آدمی یعنی اس کو صحیح معنو میں یعنی جو ذوق لطیف رکھتا ہو اس عبادت کو دیکھنا چاہے نا جی تو وہاں جا کے کسی چاندنی رات میں کھڑے ہو کے اس مندر کو دیکھے کہ جب اس کا پورا اکثر جو ہے نا اس دریا میں پڑ رہا ہوتا ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ میں جو تھا وہ کتنا با تھا جس نے اس کی تعمیر کی تھی یا جس نے اس کا نقشہ ڈیزائن کیا تھا حیران ہو جاتا کیونکہ یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ان کو سمجھ جاتی ہیں جن کو یہ ذوق ذوق ہی نہ ہو تو کیا سمجھ آئے یعنی آپ وہاں جا کے آدمی عقل دک ہو جاتی ہے جب وہاں دور اسلامیہ کی تعمیرات کو آدمی دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے بادشاہوں نے تعمیرات کی ہیں یا تو بالکل آپ دیکھیں گے نا جی پوری تعمیر سرخ پتھروں سے ہے اور انداز ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا پوری عمارت دور سے آپ کو ایسے نظر آئے گی جیسے گلاب کھلا ہوا اچھا یا پھر سفید سنگ مرمر مر سفیر استعمال ہوا ہے تو عید کو ہوتا ہے اب دیکھیں نا جیسے ایک عمارت بنی ہے دبئی میں آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اس کا ایک ہوٹل ہے برج عرب کے نام سے وہ ہوٹل بنایا گیا ہے لیکن چونکہ ہمارے مسلمان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور دشمن بڑا دانا ہے ہم بڑے سادہ ہیں ابھی تک بھی ہم اسی افطار کے لوٹے سے دبا لیتے ہیں مشکل تو یہ پڑی ہوئی ہے نا ہمارے لیے اس عمارت کا اس ہوٹل کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعد سویٹس جو ہے نا ان کا پندرہ ہزار ڈالر ایک دن کا کرایہ ہے چوبیس گھنٹے کا کرایہ پندرہ ہزار ڈالر اور تقریباً ایک سو پھر ہم تو صرف اس کے وزٹ کرنے کی ٹکٹ ہے کہ اگر آپ نے ہوٹل دیکھنا ہو تو تو بارہ اچھا کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بنانے والا اتنا شاطر تھا کہ اس نے اس انداز میں اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ جب آپ اس کا ایئر ویو لیں گے نا آپ ہوئی جاز بیٹھ سلیم نظر آئے گی آپ اس نے اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گیا اب ہمارے لوگوں کو اس کی سوچی نہیں سمجھ ہی نہیں وہاں ان کی نگاہیں نہیں پہنچی سوچ ہی نہیں پہنچی کہ یار یہ ویسے کیا کر گیا وہ اب جو سنا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے بات اٹھائی ہے اللہ عالم بات سنی سنائی تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہر عمارت میں اپنے بنانے والے کا ایک ذوق ہوتا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہندو اگر آرکیٹیکٹ ہوگا وہ اگر عمارت ڈیزائن کرے گا نا اور کہیں موقع نہ بھی ملے نا جی تو جو مینارو پہ مثلاً چاند تارا لگایا جاتا ہے پر اس چاند تارے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ تو ایک رواج ہے نا ورنہ کوئی قرآن سنت میں تو نہیں ہے کہ جب مسجد بناؤ تو میناروں پہ چاند تارے لگاؤ لیکن وہ جب چاند بنائے گا تو اس میں ایک اور ایک ڈنڈی کھڑی کر دے گا درمیان چاند بنا کے چاند میں ڈنڈی کا کیا تعلق ہوئی تاکہ ترشول کا نشان بن سکے وہ اپنی مار جاتا ہے اگر مسلمان ان باتوں کو نہیں سوچتا اسی لیے ہے نا کہ کیا جانی ہے یہ کیا پائے گا اور کیا جانی ہے وہ کیا کھوئے گا مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نواز ہوتا ہے اب یہ ہمارا حال ہے یہ ہمارا حال ہے کہ انہوں نے ہمارے ہر مقام پر ایسے انداز میں اثر ڈالا ہے کہ اب مسلمانوں کا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اب یعنی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تلک لگا ہیں اب مسلمان عورتیں اسی طرح ساڑی باندھتی اب مسلمان عورتیں اسی طرح کی جیلری پہنتی اب مسلمان عورتیں اسی طرح کے نام رکھتی یعنی آپ حیران ہوں گے مجھے ایک اچھے خاصے مسلمان گھرانے کے آدمی نے کہا کہ جب میرا والد فوت ہوا تو میرا بچہ کہنے لگا کہ وہ تقریباً کوئی دس گیارہ سال کا ہے اچھا خاصا سمجھدار ہے پڑھتا ہے انگلش سکولوں میں بڑے آدمی ہیں تو کہنے لگا کہ ان کی میت رکھی ہوئی تھی تو وہ جناب بڑا بھاگتا بھاگتا آیا تو کہنے لگا کہ ڈیڈی ڈیڈی جب گرینڈ پاپا کو آگ دیں گے تو آگ میں لگاؤں گا نے سمجھا کہ ہم نے بھی دادا کو جلانا ہے کیونکہ وہ فلمیں دیکھ رہا ہے کہ مختوں کو جلایا جاتا ہے اس کے دماغ میں تو وہی بات بیٹھے اس کو تو نہیں پتا ہے کہ مردوں کو جلایا جاتا ہے یا اردو کو دفن کیا جاتا ہے یا قبر ہوتی ہے, تو جو بتا ہے ان کو کیا پتہ ان پسند ہوتا وہ جو دیکھتا ہے وہی وہ اس کے پبل اسکرین پہ وہ نقص وہی اصل انداز پر. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھی ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ تو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے اس کی بھی تعریف ہے،, ہے تو یہ کیا بات ہے تو یہ تو شبہ ہے قرآن میں نوز باللہ اس اسی لیے یاد رکھیں کہ اس کے جواب میں علما نے فرمایا کہ اللہ کے بندے واقعی تمام تعریفیں اللہ لیکن جہاں جہاں مصنوعات کی تعریف ہوتی ہے وہ دراصل سانے کی تعریف ہوتی آپ دیکھیں نا مثلا اسی خطاط کا ماشاءاللہ اللہ کوئی کتا لکھا ہوا ہو قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اب دیکھیں نا صادقین جیسے گزرے ہیں خطاط یا اسی طرح اب بھی ہیں ہمارے بزرگ سید نفیس رسن مدزی الحل وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تو ان کے جب ہم نقش کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یار کیا لکھا تو یہ دراصل نقش کی تعریف نہیں نقاش کی تعریف ہوتی ہے یہ نقش کی تعریف نہیں ہو رہی ہے اصل بات جو ہے نا کاش کی ہو رہی ہے اب جب آپ آسمانوں پہ نظر ڈالیں گے جب آپ زمین پہ نظر ڈالیں گے جب آپ لا آیات ان سب چیزوں میں نشانی ہے اور میرے بندے کون ہیں اللہ وَيَتَفَكَّرُونَ خلق السماوات ربنا ما سبحانك عذاب النار تو اب جناب دیکھیں تو ہر چیز کے بعد بات تو وہی ہے جب ہم حضور کی تعریف کریں گے محمد مصطفیٰ عظمتوں والے سید الاولین سید الابولین والآخرین امام الانبیاء اب المحسرین رحمت للعالمین تو یہ ساری ان کو بھیجنے والا بنانے والا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو تعریفیں تو اللہ کی ہو رہی. تو تمام وہاں میں جو ہے تو اللہ کی طرف جائے جس کے ہم کسی کو دیکھیں گے اس انسان کو اللہ نے کہہ سکا اسی لیے قرآن کہتے ہیں بندے پہ غور کا فلاح غور نہیں کرتے اب لوگ اندرو انسمائی فو کو ہم کئی تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ اعتراض جو ہے وہ غلط ہے اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعریف کریں وہ بھی دراصل خالق کی تعریف ہے بنانے والے کی تعریف ہے جیسے کرتی شار نکا وفی ال ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ باقی ایک ہے وہ لا شریک ہے جیسے کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا کہ ہر مرغوب تیری تصبی ہی پڑھ رہے ہیں ہر گنچے سہر سے سنتا ہوں نام تیرا کہ ہر چیز تو تیری تصویر پڑھ رہی ہے ہر چیز تو تیرا حضد کر رہی ہے پرندے چہ رہا چہ چہا رہے ہیں اور ہر چیز دنیا کی کوئی چیز بھی ہے جو کلیاں چٹک رہی ہیں پھول کھل رہے ہیں سمندر کی لہریں اپنے جوش میں ہیں اگر غور کرو گے تو ہر چیز سے تیری تسبیح ہے ہر چیز میں تیری تحوید ہے ہر چیز میں تیری تحلید ہے ہر چیز میں تیرا نام ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر ان کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا میں تو ہر جگہ سے تیرا نام ہی سنتا ہوں تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان کا اعتراض جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی کہ واقعی تمام تاریخیں اللہ کے لیے اب جناب آگے آئے ایک اور شاہ وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ بسم اللہ میں بھی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فاتحہ میں آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتے ہیں اللہ کی دو سے فتح رحمان وہ کہتے ہیں کہ رحمان کا وزن جو ہے فعلان ہے رحیم کا وزن جو ہے فعیل ہے رحیم میں چار حرف رحمان میں پانچ ہیں تو قاعدہ یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ پہلے ادنا کو ذکر کیا جاتا تاکہ ترقی من ادنا علل ہوتی کہ رحیم کا پہلے ذکر ہوتا رحمان کا بعد میں لیکن دونوں جگہ رحمان کا ذکر پہلے آیا اور رحیم کا ذکر بعد میں ہے تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ رہے تو آپ نیچے سے اوپر جاتا ہے نا کہ اوپر سے نیچے آتا تو انہوں نے ایک شبہ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ڈال دیا کہ بھئی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو رحمان میں پانچ لفظ ہیں اور رحیم میں چار لفظ ہیں مانا رحمان میں زیادہ مبالغہ نظر آ رہا ہے تو یہاں رحمان مقدم ہے رحیم وہاں کے چاہیے تھا مین الدنا پہلے کم ہوتا پھر اس کے بعد بڑا ہوتا پھر اس کے بعد بڑا ہوتا اس کو کہتی ہیں ترقی بن الدنا انہوں نے کہا کہ یہ تو اعلی سے الل ادنا ہو رہی ہے یہ کیسے ترقی ہے تو اب جناب اس کا جواب دیکھیں ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے کلام میں ترقی مینل ادنا ہوتی ہے اس کو آپ محسوسات میں نہ لے جائیں یعنی ایک بات ہو رہی ہے کلام مبارک میں اور تم اس کو محسوسات میں لے جا رہے ہو گے جی کسی مکان میں چڑھنا ہو تو نیچے سے اوپر چڑھیں گے نہ کہ اوپر سے نیچے اتریں گے وہاں اس کی اس کے ساتھ تشویح دینے کا تو کوئی اکر ہی نہیں اور دوسری بات یوں سمجھیں کہ قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کبھی کبھی ادنا سے آلہ کی طرف بھی آتا ہے. کبھی کبھی ادنا سے آلہ کی طرف بھی آتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا اما ان کان من کا نمین المقرو نئی ان کا نوین ان کا نوینس مال تو اب دیکھیں پہلے مقربین حالانکہ مقربین تو سب سے اعلیٰ تھے اس کے بعد اصحاب اصابلی پھر اصحاب شمال تو اب اعلی سے ادنا کی طرف آ رہے ہیں تو کبھی ترقی منل ادنا ان بھی ہوتی ہے کبھی ترقی من اعلیٰ انل ادنا بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کا ایک اور جواب دیا ان نے کہا بھی دیکھو کہ رحمان میں باقی مبارکہ ہے لیکن ابلغیت من حیسل کم بھی ہوتی ہے من حیسل کیف بھی ہوتی ہے بات کو سمجھیں کہ اب جو ہے من حیسل کم بھی ہوتی ہے من ہے سل کیف بھی ہوتی منا کمیت کیا مانا مثلا ایک جگہ ہم دیکھیں کہ دس موتی رکھے ہیں ایک جگہ ایک رکھا ہے تو اب کمیت کے اعتبار سے تو یہ دس زیادہ ہے کیونکہ یہ دس ہیں اور یہ ایک ہے صاف بات ہے کہ ایک سے دس زیادہ ہوتے ہیں اچھا اس کو کہتے ہیں کمیت اچھا کیفیت یہ ہے کہ یہ دس موتی جو ہیں دس دس ہزار کے ہیں تو ایک لاکھ کے بنے یہ ایک موتی دو لاکھ کا ہے تو کیفیت میں تو یہ بڑھ گیا بات کو سمجھنے کی کمیت اور کیفیت کی آپ کو بات سمجھ آ خدا کرے جیسے کسی فلسفی نے ایک دفعہ یہ کیا ویسے بات اس نے بہت اچھی کی آدمی کو سمجھنی چاہیے کسی کا بھی کہو اگر اچھا ہے تو اسے لینا چاہیے تو اس نے یہ کیا کہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے ایک شیشے کا پیاز یعنی مرتبان جسے آپ کہتے ہیں شیشے کا مرتبان رکھا اور چھوٹی چھوٹی گیند ہوتی ہے یہ ربڑ کی بنی ہوئی چھوٹی بچے کھیلتے ہیں تو وہ بھی بہت ساری اس نے نکالا اور اس میں ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا اب جو نا بالکل وہ آخر تک آ گیا اس نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہو مردبان بھر گیا انہوں نے کہا جی ہاں بھر گیا انہیں کہا اور تو کوئی گنجائش نہیں انہوں نے کہا جی بالکل بھر گیا ڈھکنے تک آ گیا ڈھکنا بھی اب ذرا زور سے بند کرنا ہوگا انہوں نے کہا جی ٹھیک اب جناب جی اس نے کیا کیا اس کے بعد اس نے کچھ گدم کے دانے تھے وہ اٹھائے اور وہ ڈال دیے وہ چلے گئے وہ جو خالی جگہیں تھیں نا وہاں دانے چلے گئے انہوں نے کہا اب بتاؤ بھائی انہوں نے کہا جی اب تو بالکل بھر گیا ہے جو خالی جگہ نظر آ رہی تھی وہاں آپ نے کے ڈانے ڈال دی انہوں نے کہا آپ اچھی طرح دیکھ لو نے کہا جی ہاں بھر گیا اس نے تھوڑی دیر کے بعد ریت کی پڑیا اٹھائی اور وہ ڈال دی ریت ساری بھر اور ریت بھی اندر چلی گئی تو اتنی ساری ریت اسی کے اندر کھپ گئی تو اس نے کہا جی اب بتاؤ انہوں نے کہا جی ہاں اب تو بالکل بھر گیا ہے انہوں نے کہا یار یہ کتنے دفعہ گیا یہ پہلے بھی بھر گیا تھا اس کے بعد میں اور چیزیں جی ڈال دی, دی تو پھر آپ نے کہا اچھا, اب بھر گیا ہے تو اب جناب میں نے ریت ڈال دی ریت بھی ساری اندر چلی گئی ایک کلو کے قریب ریت اندر چلی گئی اب کہتے ہیں یہاں کہ پر گیا ہے. اب تو کوئی گنجائش نہیں انہوں نے کہا جی نہیں ہے تو کافی پی رہا تھا تو وہ کافی ساری انڈیل دی وہ بھی اندر چلی گئی اور ریت دی گئی تو انہوں نے کہا اب بتاؤ تو انہوں نے کہا جی واقعی بہت تو سیکھ ہے کافی بھی اندر ہزم ہو گئی تو اس نے کہا یہی میں نے سمجھانا تھا کہ اگر تم نے اپنے دماغ میں پہلے سے ہی ریت بھر دی ہے تو باقی کے اندر آئے گی کی کیسے اگر تم نے دماغ میں چونکہ جب ریت بھر دو گے تو جگہ نہیں بچے گی اگر اسی کو میں گیند کے بجائے ریت سے بھرتا تو اس کے بعد اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی تھی ماسی وغیرہ کے پانی ڈالتے وہ بھی خراب ہو جاتا تو اس نے کہا اسی طرح تمہیں جو اللہ نے یہ دماغ دیا اس میں اگر تم گندی باتیں اسٹور کرتے رہو گے تو فائدہ اس کا کیا ہوگا تو اچھی جگ... اچھی چیزوں کے لیے جگہ نہیں رہے اگر تم پہلے اس میں اچھی چیزیں رکھو گے تو گندی چیزیں اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گی پریشانی ہوگی نہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کے لیے بھی جب تک آپ تصب کی احنت کو نہیں اتاریں گے جب تک آپ بوزو اناد والی اس کیفیت سے نہیں نکلیں گے چلو آپ مسلمان ہیں الحمد نہیں ہیں تو کم از کم ایک انسان تو بنے ایک انسان بنے اکن سلیم کو سمجھ گئے لیکن چلو جی ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں لیکن میں انسان ہوں جو حق ہوگا وہ میں مانوں گا میں فیصلہ جو ہے وہ صحیح مانوں گا پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر تو میں پتا لگے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا تو اب یہ نہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں جو ہیں بے اعتبار کمیت کے تو زیادہ ہیں نا یعنی اللہ کی رحمت جو ہے مسلمانوں پہ ہو رہی ہے کافروں پہ کافروں پہ تو ہو رہی ہے جب بارش برستی ہے صرف کل میں پڑھنے والوں کے گھر میں آئے گی ہندو کے گھر میں نہیں جائے گی کیا یہود اور دسہرہ کے گھر میں نہیں وہ سب کے گھر میں تو دنیا میں تو اس کی نعمتوں سے اس کی رحمتوں سے اپنا پرایا دوست دشمن انسان حوال سب استفید ہو رہے. تو کبیت کے اعتبار سے چونکہ دنیا میں اس کی رحمت زیادہ تھی تو رحمان کو مقدم لایا گیا اور قیامت والے دن رہیم آخرا اب اس کی نعمتیں لاشک کا بھی جارک اگر دیکھا جائے عدد میں تو دنیا سے کم ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں تو کافروں پر بھی تھی اور آفر میں کافروں پر نہیں ہوگی مسلم دنیا میں دو لاکھ آدمی تھے ایک لاکھ مسلمان ایک لاکھ کافر تو ایک لاکھ کافر بھی تو کھانا کھا رہا تھا لیکن اب جنت میں تو صرف ایک لاکھ مسلمان ہوگا نا کافر تو نہیں تو اب وہاں اعتبار عدد کے تو نیمتے کم ہو جائیں گی لیکن اعتبار کیفیت کے نیمتے بڑھ جائیں گی کہ کہاں آخرت کی نعمتیں اور کہاں دنیا کی نہیں وہ تو نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ مالا بلا عدل السمیت بلا قطر اعلیٰ بشر کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں نے سنا نہیں اور کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں گزر سکتی کہ اس نے تو کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہاں بھی تو عورتیں ہوں گی لیکن وہ تو حورین ہوگی وہاں بھی تو مکان ہوں گے لیکن وہ تو جنت کے بنے مکان ہوں گے وہاں بھی تو شراب ہوگا لیکن وہ شراب تہورا ہوگا وہاں بھی تو نہریں ہوں گی لیکن سلسبیل ہوگی دہرے کوسر ہوگی حوضے کیسر ہوگا تو وہ بے اعتبار کیفیت کے کی تھی یہ بے اعتبار قبیت کے کی تھی اس لیے اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا اور رہیم کی صفت کو وہ رکھا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا پہلے ہے اور آخر رکھا. تو جو چیز پہلے تھی اس کا ذکر پہلے آنا تھا جو چیز بعد میں تھی اس کا ذکر بعد میں آنا تھا تو شبہ کا کیا مانا اس لیے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا مہربان تو رحمان جو ہے رحمان دنیا رہی مل تو اس لیے رحمان کا تعلق چونکہ رحمت اداون بھی عالم دنیا سے تھا تو عالم دنیا مقدم ہوتا ہے عالم آخرت مؤخر ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا الرحیم تو یہ شبہ جو ہے اس شبے کی بھی کوئی حقیقت ہے آپ کے نام دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں صورت فاتحہ پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سورت فاتحہ میں آتا کا نا بدھو وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندے مدد پہلے ہوتی ہے عبادت بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں عبادت کو قدم ہے اور مدد کو آخر ہے وہ کہتے ہیں جیسے بدھو نہ بات ہو وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو اسی لیے اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتا تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے یہی بات کریں گے کیسے تو پہلے تو ہمیں مدد نہیں لینا خدا کی تو لہٰذا نست مقدم ہوتا نا وہ مؤخر ہوتا لیکن قرآن میں ہے کا نا و دو وہ اس کی کیا وجہ ہے لہذا ان نے شبہ کر دیا کہ یہاں تقدیم تاخیر کیوں ہے اب جناب یاد رکھیں اس کے بعض الحباد یہ جواب دیا کہ کہیں کہیں فصیح ہو بلی کلام میں بھی فباصل کی رعایت کی جاتی ہے فباصل کا کیا معنی؟ کہ چونکہ پہلے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رحمد اللہ الرحیم یوم دین نست تو, تو فباسل جو ہیں آپ اسے مل رہے ہیں دوسرے اس ایک حسن اور جمال پیدا ہو رہا ہے اگر ہوتا کا نست و کا نعبد تو بھی سے نہ ملتا یوم سے فاصلہ نہ ملتا تو اس لیے رعایت فواسل کے طور پر بھی اللہ نے یہاں نبودوں کو مقدم رکھا ہے اور نستعین کو ووکھر رکھا ہے بعض دوبارہ یہ جواب دیا لیکن اصل جواب جو ہے نا یاد رکھیں جو بعض محق نے دیا ہے نا وہ زیادہ قوی جو یہ بھی جواب ہے الحمدللہ لیکن جو بہت یقین نے دیا وہ زیادہ قوی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک توحید ہے تشریعی ایک توحید ہے تقوینی اچھا تشریعی توحید کا کیا معنی سمجھے کہ تمام عبادت جو ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کی یہی دعوت دینے کے لیے سارے نبی آئے ہر پیغمبر جو آئے ہیں تو کیا دعوت دیتی ادا دن من دا اللہ مالک ادا سبودا خاہم <سلام> اب دیکھیں ہر پیغمبر نے کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ توحیدیں تحریری اچھا توحید تکوین کیا ہے کہ ہر چیز پر جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کس نے किसने اچھا بڑے سے بڑا منگر بھی ہو وہ کہے اللہ نے نہیں بنایا چلو بتاؤ کس نے بنایا چلو اللہ نے نہیں بنایا کس نے بنایا کوئی اس کے بعد جواب ہے وہ علامہ اقبال مرحوم کہے نا ایک دفعہ کسی کمیونسٹ ملک میں تو علامہ صاحب فرمان لگے کہ میں ہوٹل کے باہر پہل تھا لان میں اور میرا متدب جو تھا وہ تھا میں نے اسے پوچھا یار یہ ہوٹل جی ہم نے بنایا نے کہا لان بڑا خوبصورت ہے کہا جی ہم نے لگایا ہم نے بنایا یار پھولوں کی تبدیلی بھی بہت اچھی ہے کہا جی یہ سب ہم نے کیا ہے دکھاؤ خواہ تو مسلمان ہر بات میں اللہ کو لے آتا ہے جی اللہ نے کیا اللہ کا کیا کام ہے میں نے ایک پھول توڑا میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو یہ اس میں خوشبو کس نے ڈالی ہے دس لوگ کھڑا اللہ کے بندے تمہاری ایک ہی زمین میں سینکڑوں قسم کے پھول لگے ہیں زمین ایک ہے پانی ایک ہے مالی ایک ہے لگانے والا ایک ہے لیکن سب کی رنگ الگ ہے پھول کی خوشبو الگ ہے یہ خوشبو کیسے ڈالی ہے اب <laughs> وہ کہہ دیجیے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا کیا اگر زمین کے اثرات ہوں تو ایک جیسے ہوں پانی کے اثرات ہوں تو ایک جیسے ہوں لیکن یہ تو الگ الگ چیز ہے کہ گلاب کی اپنی خوشبو ہے چمیلی کی اپنی خوشبو ہے نرگس کی اپنی خوشبو ہے رات کی رانی کی اپنی خوشبو ہے چمپا کی اپنی خوشبو ہے کرنا کی اپنی خوشبو ہے یہ کیا بات ہوتی تو اس لیے ایک ہے یہ بھی توحید ہے کہ جب ہم ہر چیز پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ خدا ہے اس کے علاوہ لیکن توحید تکوینی سے تشریعی توحید جو ہے وہ ہمیشہ مقدم ہوتی ہے تو لہذا لہٰذا کنستین میں بھی توحید ہے لیکن وہ تقرینی توحید ہے عیا کا ناگود تشریعی توحید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی لیے تو اللہ نے سارے پیغمبر بھیجے کہ یہی نعوت دو تو صرف اللہ کی عبادت دا. تو لہذا یہاں اییا کا نعبد و مقدم ہونا چاہیے تھا کا کاسئین سے اعتراض اور شبہ جو ہے وہ غلط اچھا اب اسی طرح بعض علماء نے اس کا اور بھی جواب انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ نہ وہ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں انہوں نے کہا جی اس میں ایک قسم کا دعویٰ ہے آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو اس دعوے میں تھوڑا سا خالق کے سامنے آج اس کو کیا دعویٰ کر تو فور کا یہ آکارستا ہی کہ مولا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تیری جو عبادت کرتے ہیں اس میں بھی تیری مدد ہے تیری مدد شامل نہ ہو تو ہم تیری عبادت ہی نہیں کر سکتے تیری مدد شامل نہ ہو تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تیری عبادت شامل نہ ہو امداد شامل نہ ہو تو ہمیں عقیدہ صحیح نصیب بھی نہیں ہو سکتا تو ای آ نابو کے بعد ای کا نسعین آیا تاکہ ہمارے اس دعوے میں جو تھوڑا سا ایک غینا معلوم ہوتا تھا اس غنی کے سامنے ہمارے اس بنا کی کیا حیثیت ہے تو ای کا نابو کا نسط تو اب اس اعتراض کی کوئی حیثیت اچھا اسی طرح فاتحہ پر ایک اور اعتراض ہے وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہیں یوم الجزا یوم الدین کا معنی ہے قیامت کے دن تو کہتے ہیں جی کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ مالک ہے دنیا میں نہیں ہے حالانکہ قرآن کہتے ہیں سب کچھ تو اللہ کے دن اللہ تبارک ہوتا ہے دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے دنیا میں بھی آپ کا ملک ہے آخرت میں بھی آپ کا ملک ہے لیکن یہاں قرآن ہے مالک یوم صرف یوم الدین کے مالک ہیں کیا مانا ہوا تو علم نے فرمایا کہ بات کو سمجھو کہ مالک تو دنیا میں بھی ہر چیز کا اللہ ہے حکم بھی اللہ کا ہے ملک بھی اللہ کا ہے اسی لیے فرماتے ہیں لہو ملکاتی اللہ کہیں فرماتے ہیں ما وما کہیں فرماتے ہیں سبحان لذیب ہی کل شید. اور کہیں برواتے دبارک الدیب ملک ان قدیر اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد برواتے گلک الک ہر چیز کا مالک اللہ ہے لیکن یاد رکھو کہ مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے لیکن دنیا میں اللہ نے مجازی طور پر تو ملک دیا ہوا ہے ہم <تصفيق> کہتے ہیں یہ جی زمین کا میں مالک ہوں اس مکان کا جی میں مالک ہوں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے مالک کا نام کیا ہے اور کرایہ کا نام کیا ہے تو اب مجازم تو یہاں ملک کہا جاتا ہے نا حقیقت تو اللہ مالک ہر چیز اللہ کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا ملک ہے لیکن دنیا میں مجازن بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ مکان میرا ہے یہ بلڈنگ میری ہے یہ زمین میری ہے یہ جگہ میری ہے یہ کتاب میری ہے لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن ساری مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو گئیں اب وہاں کون دعویٰ کرے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آواز آئے گی نیمن کس کے لیے ہیں آج ملک اور ملک تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سال ہا سال سینکڑوں گزر جائیں گے کوئی جواب نہیں دے سکے گا کون دعوی کر تو اللہ پھر خود جواب دے گے لا ہاہ دل تو اس دن بادشاہوں کی مجازی بادشاہتیں بھی ختم ہو گئیں ملک کے مجادی بھی ختم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا اب وہاں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی میرا ہے میں مالک ہوں اللہ نے فرمایا کہ اس لیے فرما دیا مالک یوم الدین کہ اس روز جزا کا مالک کو اللہ تبارک تعالی اس لیے اللہ تبارک تعالی نے فرما دیا کہ دنیا میں تو مالک ہونے کے مجادی دعوے ہو سکتے تھے لیکن آخرت میں تو کوئی دعوے کرنے والا ہی نہیں ہے نا کون دعویٰ کرے کہ میں مالک ہوں اور سندو سب کا مل ختم ہو گیا سب حاجری میں کھڑے لا لا له لائت وَقَالَ سوا قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اللہ کا فرشتہ جبریل بھی اور سارے فرشتے جو ہیں صف میں کھڑے ہیں ان کو تو اتنا بھی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دن کے بغیر زبان کھول سکیں بات کر سکیں تو اب یقین ہو گیا کہ کسی کا ملک نہیں ہوگا اس دن مجازی ملک بھی کسی کا نہیں ہوگا اور حقیقی ملک تو دنیا میں بھی, بھی کسی کا نہیں کہ ہم آج مالک ہیں کل مر گئے لیکن مجازل تو ہمیں کہنے کا حق ہے یہ میری ملکیت ہے لیکن قیامت میں نہ کوئی مجادی ہوگا نہ کوئی اور ہوگا صرف اسی کا ملک ہوگا اس لیے اللہ نے فرمائیں آگے العالمین